بسم اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و صحیح ولی بات صنع باقی تمام سامن براد الخوار سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو نواسی یعنی ایٹی اور بتیس ہے اور اکماسی تین سو ابلیغ بتیس ہے یعنی شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوت شریف کے دروس کی تعداد تین سو نواسی ہے ایک کم تین سو انانوے ایک کم جو ہے نوے ایک کم نوے ہے اور درس نمبر اوراد فتحیہ کا جو ہے درس نمبر بتیس جو ہے آج الحمد للہ ہمارے سلطلۂ باغ جو ہے حضرت تصویر ہے حضرت دظہرہ اوراد فتح میں حضرت دہرا کے تصویر پر پہنچا ہوا تھا کل جو ہے تصویح حضرت زہرا پڑھنے کے ثواب کے بارے میں تھوڑی سا رائس آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ عالم سنت کے روایت کے مطابق جو ہے ایک دو حدیث آپ لوگوں کو بیان کیا اور ابھی جو ہے اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا تھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو شخص تصوی حضرت زہرہ علیہ السلام کو پابندی کے ساتھ نمازوں کے بعد پڑھتا رہے وہ کبھی بھی شقی و بد نہیں ہوگا وہ سعادت عادت مند زندگی گزارے گا سعید ہوگا ہاں جی رانچی حدیث کو متنوع کلابلوں کو پڑھ کے سنایا تھا ممجاؤ صادق کا ابھی عبداللہ امام صادق کی سہولت ہے اللہ آپ نے فرمایا راوی کہتے ہیں ابھی میرے باپ ہارون مخفوب سے یا وہاروں یہ امام کے سابق کے نام ہے ان نہ امرسویاں نے امام سادی فرماتے ہم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں تسبیح ہے زہرا السلام اللہ علیہ پڑھنے کا بھی تسبیح ہے زہرا علیہ السلام ہم اپنے بچوں کو تزبی حضرت زہرہ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں کمانا عمر البصلا جس طرح ہم انہیں نماز کی تاکید کے ساتھ حکم کرتے ہیں نماز پڑھنے کا ایسے ہی نمازوں کے بعد تصویر یا پڑھنے کا بھی ہم لوگ تاکید کے ساتھ اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں پھر امام جو ہے ابارن سے مختبل فرماتے ہیں فلزم ہو یا بارم تم بھی اس بات کو لازم پکڑو یعنی تم بھی ہمیشہ اس تصویر کو پڑھا کرو اپنی نمازوں کے بعد پہن لم یلزم ذم و عبد الفیش کا کیونکہ کوئی بھی بندہ جو اس تصویر کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے وہ کبھی بھی شقی بدبخ نہیں ہوگا یہ تصویر جو پڑھتے رہیں گے وہ شعادت مند زندگی گزاریں گے مولائما نے فرمایا ہائے مون جافر صادن فرمائے بہار ہم لوگ اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تسویح حضر زہرا علیہ السلام پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں تو بھی ہمیشہ اس تصویر کو پڑھا کرو کیونکہ جس کسی نے بھی اس تصویر کو پڑھا وہ بدبخ نہیں ہوا تو یہ ایک حدیث امام صادق سے اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام شیخ حدیث سے اچھا یہ حدیث نہ ہے کہ وہ پہلا حدیث کل بھی بتایا تھا دوبارہ تاکہ مزید فائدے کے لیے فضا کے لیے ان نظیر رتن فالمن کے تعداد میں اس کو دوبارہ دہرایا امام صادق علیہ السلام علیہ حدیث ابھی جو ہے حدیث نمبر چار ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس تصویر کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو دے گا ممسادی فرماتے ہیں جو شاید اس تجویح کو پڑی تجویز زہرا کو اللہ اس کے گناہوں کو بہ دے گا یہ تجویز زبان سے تو سو مرتبہ ہے جان جی سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ تو زبان سے تو سو مرتبہ لیکن لیکن تاز میں ایک ہزار ہے فرماتے ناتراز اعمال میں ایک ہزار ہے. اور یہ تجویح شیطان کو خود سے دور کرتا ہے جو بندہ یہ تصویر پڑھ لیتا ہے سفان اللہ الحمدللہ للہ اکبر ہاں اس تصویر کا ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ یہ تجویز جو شیطان کو اس بندے سے دور کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اس اس کا جو ہے کئی فائدہ ہوا ایک ایک یہ تجویز زبان پر پڑھنے میں سو دفعہ ہے لیکن ترازو اعمال میں اس کا وزن ایک ہزار دفعہ پڑھنے کا شوق ملے گا بندے کو دوسری اور دوسرا فائدہ یہ ہوئی یہ تجویز جو ہے شیطان کو خود سے دور کرتا ہے تیسرا فائدہ ہے کہ اس تجویح کے پڑھنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ تجویح اللہ کو راضی کرتا ہے چرن چمت حجیز کالا جعفر امام باخر علیہ السلام, جعفر علیہ السلام، امام جعفر صدہ السلام باخل علیہ فرمایا منصب بہا تصبیح زہرہ علیہ السلام جس کسی نے بھی تصویح حضرت زہرٰ سلام علیہ کو پڑھ لیا سب تغفر میں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو بھی مغفرت مانگے گا وہ پھر اللہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا فرماتے ہیں جو بھی بندہ اس تجویز کو پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا وہ یہ میتن اور یہ تجویز پڑھنے میں تو سو ہے بلسانِ زبان پر لیکن وہ الفلفل میزان لیکن میزان کے ترازو میں یہ ایک ہزار کا وزین رکھتا ہے زبان پر پڑھنے میں سوہ ہے تاز اعمال میں ایک ہزار ہے وہ ایک آپ نے ایک ہزار تصویر پڑھ لیا سو دفعہ نہیں پڑھا ایک دفعہ ایک ہزار پر ایک ہزار پر کا وزن اس میں آئے گا آپ کو ثواب ملے گا وہ طرز شیطان اور یہ تجبی شیطان کو اس بند ممن سے دور کرتا ہے وہ طرز اور اللہ تعالیٰ کو رحمان کو جنہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے متعین یہ تصویر ہی راضی کرتا ہے یعنی مطلب کہ جو بندہ اس تصویر کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد اللہ سے گناہوں کی بخش طلب کریں اللہ کے گناہ کو بات دے گا فرماتے ہیں اور یہ تجویز جو ہے زبان پر تو سو دفعہ ہے لیکن میدان میں ایک ہزار دفعہ کا ثواب لکھا جائے گا وطرد و شیطان اور شیطان کو بند عمل سے دور کرے گا وتر طرز رحمان اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا جو بندہ یہ تہذیب پابندی سے پڑھتا رہے گا اللہ اس کو یہ سارے ثواب دے گا اس کا تفصیل تجمہ یا جعفر امام باخلہ علیہ السلام فرمایا جو شرط تسبیح ہے حضرت زال علیہ السلام پڑھیں پھر اللہ سے استفار کریں تو اس کی گناہ بہ دیا جائے گا اور یہ تسبیح زبان پر پڑھنے میں تو سو مرتبہ ہے لیکن مزاح عمل میں ایک ہزار یعنی ایک ہزار کا وزن ہے اور یہ شیطان کو تم سے بغا دیتا ہے اور رحمان کو راضی کر دیتا ہے کتنے بڑا ثواب ہے گرم میں بہت زیادہ ثواب ہے آگے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے تصویر حضرت زہار پانچویں حدیث حضرت تزاریہ سلام اللہ علیہ ہر نماز یعنی ہر مثبت ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا امام فرماتے ہیں اس تصویر کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مجھے یعنی مجھ امام صادق کو امام فرماتے ہیں مجھے یعنی مجھ امام صادق کو ہر روز ایک ہزار رقط نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہے حضان میں آپ یہیں سے اندازہ کریں یہ کے پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے کتنا عظیم ثواب ہے ہم سالی فرماتے ہیں مجھے جو اس تصویر کا پڑھنا ہاں جی اتنا زیادہ پسند ہے محبوب ہے کہ ایک ہزار نفل رکعت پڑھنے سے کیونکہ ہمارے انبیاء الہی اور ان کے جو حقیقی وارثین ہیں امبیائی علیہ السلام میں وہ جانتے ہیں کون سی عبادت میں کتنی وزن ہے ہاں کون سی عبادت کرنے پہ اللہ سب سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھنے پہ اکرنا اللہ کو پسند ہے کس حال میں پڑھنا اللہ کو پسند ہے کون سے ورد وضاف بند عمین پڑھتے رہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ہاں یہ تو انبیاء الہی جانتے ہیں اور اور ہمارے اِمیہ الفیت علیہ السلام جو پیارے رسول رسم کی جانشین ہیں وہ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ کون سے تصویر پڑھنے میں کون سے ذکر پڑھنے میں کون سے نماز پڑھنے میں اللہ زیادہ راضی ہے اس کے ثواب زیادہ آجر زیادہ ہے وہ جانتے ہیں ہاں اور باندھوں کی اسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں تو یہاں امام سعدی کے راوی فرماتے ہیں کال سمیت وابا عبد اللہ میں نے بابا عبداللہ باب ان امام شعبہ صادی علیہ کا لقب ہے ان کی کونیت ہے ساری. حرمات میں نا اباب اللہ عمر یعنی صاد علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا سمیتو یا خو لو یوں فرماتے ہوئے سنا کیا حرمۂ تصویح ہوں فاطمت مم زہرہ ممسعد حرما زہرہ سلام اللہ علیہ کے تصویح کلیوں میں ہر دن فی دوبرے کل صلاح ہر نماز کے بعد تو یہاں ہر نماز سے مند ہر فرض نماز ہے ہر فرض نماز کے بعد اس تجوی زہرا کا پڑھنا احب علیہ موج امام جعفر صادق کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے منصلاۃ الفرکت ایک ہزار رکت نفل فی یومن ہر دن یعنی امام فرماتے ہیں ہر دن ایک ہزار دفعہ نفل پڑھنے سے مجھے ہر روز فرض نماز کے بعد اس تصویر کا پڑھنا زیادہ پسند ہے اس معلومات تصویر کا جو ہے بہت زیادہ ثواف ہے اجر ہے قیامتن اعتماد عمل میں وزن ہے یہ جو امام جعفر صادق سے حدیث جو نقل ہوا حدیث نمبر تین اور حدیث نمبر چار جو ہے امام باخر علیہ السلام سے نقل ہوا اور یہ حدیث نمبر پانچ جو چار تھا پانچ بھی جو امام جعفر صادق سے نقل ہوا ان سب کا حوالہ جو ہیں ثواب العامل شیخ صدوق صفحہ نمبر تین سو پچاس پر ہے ہاں تو یہ جو حدیث ہے آخر حدیث امام نے فرمایا مجھے جو ہے تجوی حضرت زہرا کا ہر فرض فی کل یومن ہر دن فی دورِ کل صلاط ہر روز ہر فرض نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مجھ امام جعفر سعدی کے نزدیک منصلاط الفرقت فیکلیومن فی ہاں جی ہر دفعہ احب نے زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک علیہ میں نزدیک فی کل فیکومن ہر دن ایک ہزار دفعہ دروز حاج جو ہے منصلات الفرق کا دن ہر روز جو ہے ایک ہزار نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مجھے ہر فرض نماز کے بعد اس تذویح ظاہرہ کا پڑھنا زیادہ پسند ہے تو امام علیہ السلام ایک چیز کو جو زیادہ پسند بڑھتے ہیں ہوتے ہیں امام کو مراد اس کے ثواب زیادہ ہے اس کا عاجیز زیادہ ہے اس کے پڑھنے سے اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے ہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے میزان عمل جیسا آپ نے پہلے پڑھ لیا یہ پڑھنے میں تو سو تجوے میزان عمل میں ایک ہزار کا وزن ہے یعنی ایک ہزار تصویر کا وزن ہے تو یہ جو ہے بہت ہی اہمیت والی حدیث ہے زین ہاں جی لیکن سب سے میری گزارش ہے ہمارے قوم کو جس طرح دعا کو جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ہے اور دعا کی کلمات پر تدبر کرنے کی دعا میں کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اللہ سے کیا کچھ مانگ رہے ہیں ہاں جی اس میں تدبر کر کے پڑھنے کی اس میں غور و فکر کر کے پڑھنے کی اور اس سے فیض حاصل کرنے کی ہمارے عادت بہت کم ہے ہاں ہم لوگ بس جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی شوق ہمارے اندر زیادہ ہیں عمر کو بہتر سے بہتر انداز میں ہاں جی کرنے کی یہ جذبہ یہ شوق ہمارے اندر کم ہے ہاں ہم کمیت عمل پہ توجہ زیادہ ہے کیفیت عمال پہ ہماری توجہ کم ہے حالانکہ جو عمل خلوص کے ساتھ آرام آرام سے سکون کے ساتھ خوشن دعائیں معنی مہوم سمجھتے ہوئے اس کیفیت میں کہ میں خود اس دعا کے اندر جو معنی محفووم اس کا میں محتاج ہوں میں فقیر ماس ہوں میں اللہ کے ذلیل بنظر ہوں اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے کمال عجیزی کے ساتھ اللہ کی تصویر و تحلیل کوئی بھی دعا کوئی بھی تصویر ذکر ہے کہ شریف سب کو دلاول کلام ان کو پڑھیں تو یقیناً جو ہے اس میں وزن زیادہ آتا ہے اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے عجر زیادہ ملتا ہے زین گرہ ہماری جو ہے لوگ میں نے وہ تو ان کو دیکھا ہے جو ہے عام حالت میں بندہ جو ہے ہمیں تجویز دس دفعہ ختم نہیں اس کو تینوں تجوی ختم ہو جاتی ابھی ہمیں سبحان اللہ کر کے دس تجوی ابھی ختم نہیں اور اس بند خدا کو تینوں تجزی سبحان اللہ بھی الحمد سب ختم ہو جاتا ہے اور سننا شروع کر دیتے تو اس طرح جلدی جلدی میں پڑھنا جو ہے یہ اللہ کی توہین ہے کر ہمیں سنیں اگر ہم کسی بزرگ کے سامنے اپنی گوشتوں کو آ کے آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ جلدی جلدی جلدی جلدی میں آپ بات کریں ہاں جی تو وہ دوسرا کیا سمجھے گا یار یہ تو بیوقوف آدمی ہے مجھے بھی بیوقوف بنا رہے ہیں ہاں جی میرے توہین کریں وہ یہ سمجھیں گے نا بس اللہ کے ساتھ بھی اس سے زیادہ ہے کیونکہ اللہ جو ہے ہر عظیم اللہ ہے نہایت بزرگوار ذات ہے نہایت عظمت والی ذات ہے علی العظیم ذات ہے زلزلال ولاکرام والی ذات ہے لو ملک سماوات والا زمین اور مثلاً ہر چیز کے بادشاہت اسی کو ثابت ہے کائنات کی ہر شے صغیر و قغیر اس کے دست قدرت میں جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں جس سے جو شننا چاہے چن شن سکتے ہیں جسے بیمار کرنا چاہے بیمار کر سکتے ہیں جس کو ٹھیک کرنا چاہے ٹھیک کر سکتے ہیں جس کو امیر کرنا چاہے امیر کر سکتے ہیں جس کو غریب کرنا چاہے غریب کر سکتے ہیں جس کو زندگی دینا چاہے زندگی دے سکتے ہیں جس کو موت دینا چاہے موت دے سکتے ہیں علاق النشین قزیر بادشاہ اظہر گرم اس پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رب ہے الہ ہے تو اس کو جب آپ تصویر پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو اب آپ اندازہ کریں ہمیں کسی, توجہ سے پڑھنا چاہیں دعاؤں کو کتنی حضور قلف سے پڑھنا چاہیں دعاؤں کو کتنی خلوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہے دعاؤں کو کتنی آجزی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہے ہمیں ہاں حق یہ کہ جتنا ہو سکے ان دعاؤں کو آرام سے پڑھیں تمام دعاؤں کو ہو جائے کے کو آرام سے پڑھیں پرسکون انداز میں پڑھیں اس کے کلم سفان اللہ کی معنی وخن ذہن میں رکھتے ہوئے الحمد للہ کے معنی وفہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر کے معنی وفو کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصویر آرام آرام سے پڑھیں گے تو جتنے اس میں ثوابات جو ان حادث میں ہم نے آپ کو نقل کیس اس کے علاوہ جو نقل نہیں کیا دوسرے عادیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ سب ثواب کا آپ مالک بن جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ وہ سارے ثواب دیں گے وہ سارے اجر دیں گے ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم اس کو اتنی جلدی جلدی میں پڑھ لیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہے ہاں یہ جی کیا پڑھنے خود کے پتہ نہیں ہے دوسروں کو بتا تو بہت دور کی بات ہے اس طرح جو ہے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہے جب ہم اللہ کی ذات کی توہین کریں تو شوق کہاں سے ملے گا ہاں اللہ کے سامنے اللہ کی تعظیم کرنے سے ثاب ملے گا اگر آپ کی کس کر دودھ اللہ کی توہین سمجھ جائے لوگوں کو تو ہمیں ثباب کہاں سے ملے گا عجیب کہاں سے ملے گا تو لہٰذا جان کے رویین تصبیہات کو بڑی توجہ سے حضور کے ساتھ پڑھا کریں باقی تصویر کے بارے میں جو ہے زہر السلام علیہ کی تصویر جو ہر نماز کے بات صبح اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ مرتبہ پڑھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں میں لیکن اللہ اکبر کو تینتیس مرتبہ پڑھ کر پھر ایک مرتب الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ الحدم اللہ شریق الم الک ولہ الحم ولاََ الشین قذیر پڑھیں اس طرح کل تعداد سو کرنا ہے تو جو ہے یہ بھی ایک ترغیٰ ہے یا نہ کہ بلکہ صرف اللہ اکبر کو ہاں جی چونتیس مرتبہ پڑھ کر ادسوں کو پورا کرنا ہے اس میں اختلاف ہے اللہ اکبر کے بارے میں اختلاف ہے ہاں کس کو 33 مرتبہ پڑھنے ہے پھر ایک لال آباد اللہ شرملا کر 34 کرنا ہے یا جو ہے اللہ اکبر کو ہی 34 مرتبہ پڑھنے ہے اس میں اختلاف ہے یہ اختلاف ہماری قاوت اور دعوت شریف میں بھی ہے شکاوت میں جو ہے اللہ اکبر تینتیس مرتبہ لکھا لیکن دعوت شریف میں چونتیس مرتبہ اور یہ اختلاف شاید سنی سطح پر بھی ہے شاہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور سنی تینتیس مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ لال اللہ ہاں جی اولا اللہ شریق اللہ المرک ولاحم ولی دعا پڑھتے ہیں تو اک دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سے تو دعا ہے میرے اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا کریں اور یہ اختلافات روایات کی وجہ سے ہوا ہے اس بات میں جو حادیث ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف پیش آیا ہے ورنہ اور کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ سب سے قبول کریں سب کو جزاکر ادا کریں آمین رب اللہ